السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد للہ شیخ مختار مدنی حفیظۃ اللہ کسی درس میں مشغول ہے میں شیخ محترم سے شیخ ابو حفیظ کرتا ہوں کہ وہ اپنے درس کا آغاز کریں السلام علیکم صلی اللہ وسلم وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرا قابل احترام علماء میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور قابل اطرام بہنوں پچھلے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے دیکھی جس میں دعا میں ہاتھوں کا اٹھانا ایک مستحب عمل قرار پایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جب ہم دعا کریں تو دعا کے وقت ہم دونوں ہاتھ اٹھائیں دعا کے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اس میں قاعدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے باوجود جہاں ہاتھ نہ اٹھائے ہوں آدمی وہاں ہاتھ نہ اٹھائے اور جہاں آپ سے ثابت ہو کہ آپ نے دعا کی اور ہاتھ اٹھائے آپ کی اقتدا میں آپ کی تباہ میں مسلمان کو بھی چاہیے کہ اس موقع پر اس دعا کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھانے کا اہتمام کریں لیکن اس کے علاوہ مختلف اوقات میں جہاں انسان خود اپنے طور پر دعا کرتا ہے اپنی کسی حاجت کو اللہ سے طلب کرتا ہے مانگتا ہے تو ایسے وقت میں اسے اختیار ہے کہ دعا میں وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اس لیے کہ اصل اس میں یہی ہے رہا یہ کہ ایسے مواقع جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا منقول ہو اور صرف یہ ہو کہ آپ نے یہ دعا کی یا آپ نے کہا لیکن وہاں پر ہاتھ اٹھانا منقول نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ ایک مسلمان وہاں پر ہاتھ نہ اٹھائے اس لیے کہ وہ چیز وہاں مذکور نہیں ہے تو مصنون اذکار کے لیے یہ قید یاد رکھنی ضروری ہے کہ جہاں رف الیدین دعا کے لیے ثابت ہو وہاں کریں جہاں ثابت نہ ہو وہاں نہ کریں اپنے طور پر جب دعا کریں تو پھر اختیار ہے کہ جب چاہے دعا کریں اور مطلق دعا جب بھی ہو دونوں ہاتھ اٹھانا یہ مشروع ہے اور مستحب ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ اس میں ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرنا اس تعلق سے بھی ایک حدیث حافظ حجر رحم اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے ہم بلول المرام کا آخری حصہ کتاب الجام سے اس کا آخری باب باب الذکر والدعا اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کو ہم پڑھ رہے ہیں ابن حجر اللہ فرماتے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عمر امر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا جب دعا میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے پھیلاتے اللہ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جب دعا میں پھیلاتے لم یا ان دونوں ہاتھوں کو واپس نہ لیتے حت یم صحابی ماں جب تک کہ آپ ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر نہیں لیتے اخرجہ امامت نے روایت کیا ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ وَلَهُ اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں یعنی یہ حدیث اور بھی صحابہ سے آئی ہے ایک تو صحابی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی یہ روایت یہی اسی معنی میں چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی حدیث آئی ہے۔ منہا ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، حدیث, و اب... حدیث و ابن عباس، ان میں سے ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی حدیث ہے، عن ابی داود، جسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے، جو ان کی طرف سے مروی ہے۔ انہوں نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے۔ وَمَجْمُوحَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيْفٌ حسن اور ان تمام احادیث کے یعنی جمع کرنے سے یہی حاصل ہوتا ہے کہ یہ بات یا یہ حدیث حسن درجے کی ہے یعنی تمام طرق کو اگر سامنے رکھا جائے تو ابن حجر رحم اللہ کے نزدیک یہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فی نف یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے کہ ابن حجر رحم اللہ جان رہے ہیں کہ امام ترمی کی حدیث پر اور اسی طرح سے امام ابو داود کی حدیث پر کلام ہے اس کی تضعیف علماء نے کی ہے لیکن محدثین کا ایک قاعدہ یہ بھی رہا ہے کہ اگر ایک حدیث کئی ترک سے آتی ہو یعنی اگر ایک سند میں ضعیف راوی ہے اور دوسری سند ہے اس میں بھی ضعیف راوی ہے اگر اس طرح کے کئی ترک ہو جاتے ہیں تو کثرت ترک کی وجہ سے کئی چین سے کئی سندوں سے اگر وہ حدیث آتی ہے ایک ہی صحابی سے تب بھی یہ قوت پاتی ہے پھر اگر وہی حدیث کئی ترک سے آتی ہو اور کئی شواہد اس کے ہوں اور وہی معنی اس میں موجود ہوں تب بھی بہت سارے محدسین یہ کہتے ہیں کہ ان شواہد کی وجہ سے اس حدیث کو قوت ملتی ہے اور کم از کم یہ حدیث حسن لغیر ہی کے مرتبے کو پہنچتی ہے لیکن یہاں یہ قاعدہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے جسے محدسین ہی نے بیان کیا ہے اور اب حجر وغیرہ نے تو اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ ضروری ہے کہ یہ جتنے طرق ہوں ان میں کوئی ایسا راوی نہ ہو جو متہم بالوغ ہو یا حدیثے گھڑنے کی تہمت اس پر ہو یا واقعی اس کا ثبوت ملا ہو یا اسی طرح سے بداتی ہو یا فسق کو فجور کا مرتکب ہو یعنی اگر اس راوی میں ضعف شدید ہے تو اس حدیث میں بھی ضعف شدید پیدا ہو جائے گا اور اگر ایسی کئی حدیثیں بھی ہوں کہ اس کے اندر سخت ضعیف راوی ہوں ایسی حدیثیں ایک دوسرے کو قوت نہیں پہنچاتی ہیں ہاں اگر ایسا راوی ہے بس جس کا یا اس کی یادداشت خراب ہے کبھی غلطیاں کرتا ہے اکثر غلطیاں کرتا ہے اور ایسے کئی روات ہوں مختلف صنعوں کے اندر تب جا کر وہ ایک دوسرے کی یعنی ان تقویت کا ذریعہ بن سکتے ہیں تب جا کر وہ حدیث اپنے مجموعی اعتبار سے حسن الغیر کے درجے کو پہنچ سکتی ہے تو راویوں کا ہلکا ذوف چل جائے گا لیکن شدید ضعف نہیں چلے گا اگر صنعت کسی حدیث کی سخت ضعیف ہے تو ایسی حدیث دوسری حدیثوں سے قوت نہیں پاتی ہے یہ قاعدہ بھی یاد رکھنا چاہیے تعدد ترک کی وجہ سے تقویت پانا حدیثوں کا یہ عال اطلاق نہیں ہے بلکہ یہ مقید ہے اس سے کہ وہ ضعف بس یادداشت کا ضعف ہو اور یعنی ہلکا ضعف ہو شدید ضعف نہ ہو تو کیا یہاں پر ایسا معاملہ ہے ایسا معاملہ یہاں پر نہیں ہے اسی لیے حافظ ابن حضرہ اللہ کی بات مرجوح ہے قابل ترجیح نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے کیوں اس لیے کہ حدیثوں میں ذوف شدید ہے پہلی حدیث آپ دیکھ لیب ابن حجر نے یہاں پر دو حدیثیں ذکر کی ہیں ایک عمر ابن قطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث اور دوسرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی حدیث کیا یہ دو حدیثیں یا اس کے علاوہ بھی جو روایتیں ہیں کیا یہ آپس میں ایک دوسرے کو قوت دیتی ہیں کیوں اس لیے کہ پہلی حدیث جو حضرت عمر کی ہے اس میں ایک راوی ایسا ہے جس پر حدیثیں گھڑنے کی تہمت ہے معلوم ہوا کہ یہ یہ تہمت اس راوی کو سخت کمزور کر دیتی ہے اور ایسے راوی کی یعنی دوسری حدیث اگر اس کے سپورٹ میں ہو تو وہ تقویت نہیں پاتی ہے کیونکہ یہ ضعف شدید ہے یہ سخت کمزوری ہے راوی کے اندر اس اس حدیث کی سند میں کون ہے اس کی سند میں حماد ابن عیسیٰ حماد ابن عیسیٰ الجحنی اس نام کراوی ہے یعنی حدیث سے بیان کرنے میں پہنچاتے پہنچاتے پہنچاتے امام ترمیدی تک جو حدیث پہنچی ہے درمیان میں پہنچانے والوں میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے حماد عیسا الجحنی اس کے بارے میں امام اضافی رحم اللہ فرماتے ہیں صادقی وبن وابن جن بطامات یہ جعفر صادق سے اور ابن جریج سے تامات روایت کرتا ہے تامات روایت کرتا ہے یعنی ایسی حدیث بلا بول سکتے ہیں یا کچھ بھی اپنی طرف سے گڑی ہوئی بیان کرتا ہے میزان الاعتدال میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو اٹھانوے پر یہ بات ابن امام ادھا نے کہی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ راوی ایسی روایتیں بیان کرتا ہے جو بہت ہی یعنی بھیانک ہوتی ہیں تو محت ہے یا جھوٹ ہے جس کو کہہ سکتے ہیں ایسی روایتیں نقل کرتا ہے اسی لیے شیخ البانی نے اس حدیث کے بارے میں کہا بالوضع اس حدیث کی سند میں ایک ایسا راوی ہے جس پر حدیث گھڑنے کی تہمت ہے وقال ابو ذرا اور امام ابو زرعہ جو بڑے محدثین میں سے ہیں کہتے ہیں حدیث من کر یہ حدیث منکر ہے حدیث بعض وہ کہتے ہیں منکر ہے منقیر نہیں منکر اس کو کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے منکر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی سند میں ضعیف راوی ہو اور معتبر راوی کے بالمقابل وہ روایت بیان کرتا ہو کہ اگر ایک راوی خود ضعیف ہے اور ایک معتبر فقہ راوی کے خلاف حدیث بیان کرتا ہے یا ہٹ کے روایت بیان کرتا ہے تو ایسے ایسی روایت کو منکر کہا جاتا ہے اور اگر خود راوی معتبر ہے لیکن اپنے سے زیادہ معتبر راوی سے اس کے خلاف روایت بیان کرتا ہے یعنی اس کی روایت سے الگ معنی والی روایت بیان کرتا ہے جو ٹکراتی ہو تو ایسی روایت کو اس روایت کو جو ایک یعنی معتبر لیکن کم معتبر راوی نقل کرتا ہے اسے شاز کہا جاتا ہے اور اس کے بالمقابل روایت کو محفوظ کہا جاتا ہے تو یہاں پر امام ابو ذرا کہتے ہیں کہ حدیث منکر یہ حدیث منکر ہے یعنی اس کے مقابلے میں جتنی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہیں ان میں کہیں بھی چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر نہیں ہے اور یہ اکیلا ضعیف راوی ہے اور متہم بالوضع ہے اور یہ راوی صرف ذکر کرتا ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حدیث کیا ہوئی منکر اور کہتے ہیں اللہ اصل۔ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہوگی یعنی اس کے لیے کوئی اصل ہی نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے یعنی جب کئی حدیث ایک ساتھ ایک ہی معنی میں آتی ہیں چاہے راوی تھوڑے تھوڑے کمزور ہوں لیکن محدثین کہتے ہیں کہ اس کی کچھ اصل ہے ایسا لگتا ہے اتنے سارے لوگ یہی بات بیان کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ بنیاد اس کی ہوگی لیکن یہاں امام ابو ذرا کہتے ہیں یہ حدیث منکر کر ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اس کی کوئی بنیادی نہیں ہے یعنی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے تو سلسلہ میں یہ بات شیخ الباری نے کہی ہے جلد نمبر دو صفا نمبر ایک سو چوالیس پر اور یہ جو بات امام ابو ذرا کی ہے امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب العلل میں بھی اس کو ذکر کیا ہے جلد نمبر پانچ صفا نمبر چار سو پر تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو روایت ترمزی میں موجود ہے اس کی سند میں سخت ضعیف راوی موجود ہے جس کا نام حماد ابن عیسیٰ الجہنی ہے دوسری حدیث جو ابن حجر نے ذکر کی ہے اس کے الفاظ کیا ہیں اس کے واقعی الفاظ ہیں کیونکہ یہاں ابن حجر نے الفاظ ذکر نہیں کیے بلکہ کہا کہ اسی معنی میں ابن عباس سے بھی روایت ہے اس کے الفاظ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کے الفاظ ہیں صلی اللہ بے بوتون کہ اپنی ہتھیلیوں کے بتون چھپا ہوا حصہ جیسے کھڑا ہو جائے آدمی تو یہ حصہ چھپا ہوتا ہے یہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کو ظاہر کہتے ہیں اور اس کو یعنی یہ بطن کہتے ہیں تو اپنی ہتھیلیوں سے ہتھیلیاں اٹھا کر اللہ سے دعا کرو یوں اس طرح سے الٹے ہاتھ کر کے دعا مت کرو ولا تس البوری فا فرغ تم جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ فم سہو بیہ تو اپنے چہروں کو چہروں پر ہاتھ، یہ ہتھیلیاں پھیر دو ان دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے پر مسح کرو یعنی چہرے پر ہاتھ پھیر لو یہ ابو دود میں روایت موجود ہے حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پچاسی لیکن شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ضعیف ہے امام البحقی رحم اللہ فرماتے ہیں اسی مسئلے میں فَأمّا الفراغ من جہاں تک چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا مسئلہ ہے دعا سے فارغ ہو کر سلف میں سے کسی سے بھی مجھے کوئی محفوظ روایت ایسی نہیں ملی یا کوئی معتبر روایت ایسی نہیں ملی جس میں دعا قنوت میں ایسا کرنا وارد ہو کیونکہ دعا قنوت میں یہ مسئلہ ہے بالکل کہ اس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر سارے مسلمان اجتماعی ہو یا انفرادی تو اس کے بعد دعا قنون سے فارغ ہو کر بعض لوگ چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ سلف سے کسی سے بھی مجھ کو یہ بات نہیں ملی کہ وہ اپنے چہرے پر دعا قنوت کے بعد ہاتھ پھیرتے ہوں ان کا نیور خارجلح ہاں یہ بات ضرور ہے کہ باسلف سے نماز سے باہر نماز سے باہر اگر دعا کوئی کرتا ہے تو ان میں سے بعض سے یہ چیز آئی ہے کہ وہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ قدر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور اس مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف حدیث آئی ہے ایسی حدیث آئی ہے جس میں ضعف ہے کمزوری ہے وہ مستحمل خارج صلاح اور اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے بعض لوگوں نے اہل علم میں سے نماز کے باہر اس پر عمل کیا ہے اس کو نماز سے باہر دعا کرنے پر محمول کیا ہے اما فلاطی فہلس کہتے ہیں کہ جہاں تک کہ نماز میں دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی صحیح روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے نہ کسی صحابی سے کوئی اثر ہے اور نہ قیاس کے بھی مطابق یہ ہے قیاس کے اعتبار سے بھی فٹ ہوتا نہیں ہے پل اول اللہ یا عَلَى مَا فَعْلَهُ رحم اللہ رضی اللہ عنہ. کہتے بہتر یہی ہے کہ آدمی ایسا نہ کرے دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا آدمی ایسا نہ کرے اور جس پر سلف کا عمل رہا ہے اسی کا اہتمام کرے من ارف الدعین بالوجی فلاح کے آدمی نماز کے نماز میں دعا کرنے کے بعد یعنی دعا قنوط کے بعد آدمی چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے بچے تو ایک مسئلہ تو یہ ہے امام البحقی نے اس کو حدیث نمبر یا اثر نمبر تین ہزار کے تحت ذکر کیا ہے اپنی سنن میں تو اسے معلومات یہاں دو مسئلے ہیں نماز میں دعائے قنوت میں دعا کرنے کے بعد چونکہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو چہرے پر ہاتھ پھیرنا اور دوسرا یہ کہ نماز کے باہر کوئی آدمی اگر دعا کرتا ہے تو ہاتھ پھیرے یا نہیں پھیرے امام البحقی کہہ رہے ہیں کہ نماز میں تو کسی سے ثابت نہیں ہے نہ حدیث ہے نہ صحابہ کا عمل ہے ہاں نماز کے بعد جب دعا کی جائے تو بعض صلف سے سارے لوگوں سے بھی نہیں آیا بعض لوگوں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ حدیث ضعیف ہے لیکن ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوئے بعض صلف نے اس کو قبول کیا ہے اس لیے کہ بعض صلف کے نزدیک یہ تھا کہ اگر ایک ضعیف حدیث کئی طرق سے آتی ہے جیسا کہ ابن حجر کہہ رہے ہیں تو اس پر وہ عمل کرتے تھے ایسی حدیث میں جس میں یعنی کوئی سخت حلال و حرام کا مسئلہ نہ ہو تو بعض اوقات وہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے یہ اشتہادی مسئلہ ہے راج قول یہ ہے کہ دین کے کسی معاملے میں ضعیف پر عمل نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ امام البخاری یا مسلم کا طرز رہا ہے تو یہ راج مسئلہ ہے یہ راج قول ہے شیخ الل اسی مسئلے میں کہتے ہیں وہ اما مسرو بال وجھی فل قنوتی فلم ید مت جہاں تک کہ قنوت میں چہرے پر دونوں ہتھیلیوں کا پھیرنا ہے دعا کے بعد تو یہ مطلق کہیں بھی وارد نہیں ہے ایسی کوئی حدیث ایسی کوئی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اور نہ صحابہ سے لا عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن احد من الصحابتی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ آپ کے کسی ایک ہی صحابی سے کسی سے بھی نہیں آیا وہ بدعت ان بلا شک کہتے ہیں کہ یہ بے شک بغیر کسی تردد کی بدعت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بدعت ہے۔ یعنی قنوت وتر کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے۔ و اما مسحهما به خارج الصلاه فليس به الا هذا الحديث والذي قبله۔ جہاں تک کہ نماز کے باہر دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا معاملہ ہے تو اس میں بس یہی حدیث ہے اور اس کے پہلے ایک حدیث ائی وہ حدیث یعنی دو حدیثیں ہمارے پاس ہیں۔ ولا يصح القول بے اندم اور یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ایک حدیث دوسری حدیث کو سپورٹ کر کے دونوں قابل استدلال بنتے ہیں ایسا نہیں کہا جا سکتا صحیح نہیں ایسا بولنا کماف المناوی جیسا کہ علامہ مناوی نے کہا ہے لشدافی الدیف ترک وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے جو طریق ہیں دونوں حدیثوں کے وہ سخت ضعیف ہیں اس کے طرق سخت ضعیف ہے یعنی اس میں سخت ضعف ہے اگر چھوٹا موٹا ضعف ہوتا تو دونوں مل کر قوی بن جاتے لیکن اس میں ضعف جو ہے وہ زیادہ سخت ہے شدید ہے وَلِذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي <الْمجموع> اسی لیے امام انوی نے اپنی کتاب المجموع المجموع شرح المحذب شرح المحذب اس کتاب میں جو فخ کے مسائل کی کتاب ہے امام النوی کی بڑی ضخیم کتاب ہے کہتے ہیں کہ لا دب یہ مستحب نہیں ہے دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا مستحب نہیں ہے طبعًا لبن عبد العز بن عبد نے بھی اس کا انکار کیا ہے انہیں کی طبعیت میں امام نوئی نے بھی کہا کہ نہیں یہ مستحب نہیں ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ دعا کے بعد آدمی چہرے پر ہاتھ پھیرے وکال اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کو جاہل آدمی کرتا ہے وہی آدمی کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے خصوصاً اور یعنی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے اعتبار سے یہ چیز مشروع نہیں ہے اس کو ماننا اس کی قوت اس سے بھی ملتی ہے کہ اتنی ساری حدیث صحیح حدیث آئی ہیں لیکن کسی میں بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا ہو نہ نماز میں نہ نماز کے بعد جو بھی مل رہا ہے دعا کی تو بے شمار حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا ان میں مروی ہے کتنی ساری دعائیں نماز والی بھی ہے نماز کے بار کی بھی ہے ان تنازلہ بھی ہے لیکن ان میں سے کہیں بھی ہم کو نہیں ملتا ہے کہ جن نے مواقع پر آپ نے ہاتھ اٹھایا ہو اس میں چہرے پر ہاتھ پھیرا ہو کہیں بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں اور ہے تو وہ ان حدیثوں میں جو ضعیف ہیں تو اس لیے شیخل کہتے ہیں فلیداً يَدُلُ... يَدُلُّ مشروتی اسی لیے انشاءاللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس حدیث میں یعنی ان ساری احادیث میں اس کا ذکر نہ آنا اس بات کی دلیل ہے یہ حدیث منکر ہے اور یہ عمل مشروع نہیں ہے اعلی نکارتی ہی کا مطلب اس حدیث کے منکر ہونے صحیح حدیث کے خلاف ہونے کی دلیل ہے یہ کہ ان میں کسی میں بھی نہیں ہے اور اس میں آ رہا ہے ذریع میں دوسرے یہ کہ یہ مشروع نہیں ہے کیوں اس لیے کہ کسی بھی عمل کے مشروع ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے معتبر دلیل ہو اور یعنی عبادات دعا عبادت میں سے ہے دعا عبادات میں سے ہے کہ عظیم شان عبادت ہے افضل عبادت ہے اور عبادات میں قاعدہ یہ ہے کہ جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو اس عمل کو نہ کیا جائے اور عمل ثابت کب ہوتا ہے جب اس کے لیے دلیل بھی ثابت ہو ثابت دلیل ہی سے عمل ثابت ہوگا ایسی دلیل جو خود ثابت نہ ہو اس سے عمل کیسے ثابت ہوگا لہذا یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی دینی عمل اس کو مشروع ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے صحیح یا حسن درجے کی دلیل ہو اگر ضعیف دلیل ہے اور کہیں سے اس کی تقویت نہیں ہوتی ہے وہ حسن لے غیر ہی کے حکم میں بھی نہیں آتی ہے تو ایسے حدیث سے ہم دلیل لے سکتے ہیں نہیں تو یہ اروا الغلیل میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اکاسی پر شیخ البانی نے یہ بات کہی ہے شیخمین رحم اللہ کا موقف تھوڑا نرم ہے اس معاملے میں اگرچہ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ یہ سنت نہیں ہے شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے پر دونوں ہاتھوں کا پھیرنا ہے فِي اس لیے کہ اس باب میں جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں اسلامی ابن تعمیر اللہ جس میں جن علماء میں خود مثال کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس عمل کو قبول نہیں کیا ہے۔ فإنه يقول إن الداعي إذا انتهى من دعائه ولو كان رافعا يديه لا يمسح وجهه بيديه۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کرنے والا جب دعا ختم کریں چاہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہو تو وہ اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے گا۔ جتنی بھی اور جو صحیح روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں آپ کی دعا کے معاملے میں ان میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے تھے پھر کہتے ہیں کہ وہ من قَالَ ان امن قالم اور بعض علما ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا سنت ہے بنا ان اندیف قو اس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب ضعیف حدیث کئی ہوں تو بعض حدیثیں بعض کو قوت دیتی ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں انجبار اس سے ہوتا ہے تقویت پا جاتی ہیں کئی ترک کی وجہ سے اس بنیاد پر انہوں نے اس عمل کو سنت کہا ہے اور ان کے نزدیک وہ ثابت ہے میرے نزدیک جو بات ہے میری رائے میں جو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ یہ کہ دعا میں چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرنا سنت نہیں ہے لاکن مما فلائن کرا لئی منتارا کا فلا نہیں لیکن یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں شیخ ابن فیمن کہہ رہے ہیں لیکن یہ بھی بات ہے کہ میرے نزدیک کوئی اگر آدمی چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اس کو ڈانٹا نہ جائے اس پہ انکار نہ کیا جائے اور اسی طرح سے کوئی آدمی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرتا اس پر بھی انکار نہ کیا جائے نہ اس کو غلط بولو نہ اس کو غلط بولو شیخ ابن و فیمن رحمۃ اللہ کے نزدیک دونوں میں سے کسی کو بھی ٹوکو روکو مت یعنی جس کے نزدیک جو راجے وہ کرے اس باب میں وہ سات ان کے نزدیک ہے فتح و نور دربی میں یہ بات انہوں نے کہی ہے اس باب میں یعنی آدمی شیخمین کرے کہ میرے نزدیک سنت نہیں ہے اس لیے وہ نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کو زبردستی ہاتھ اس کے روک لینا اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا بداطی کہنا اس کو یہ ٹھیک نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مسائل میں احادیث سے فیصلہ لینے میں ایک عالم ایک طرف جاتا ہے دوسرا دوسری طرف تو وسعت اس میں ہوتی ہے تو آدمی اس میں سختی نہ کرے جس میں اشتہادی معاملہ آ جائے ہاں بالکل نصوص کی مخالفت اگر ہوتی ہے تو اس کی سختی سے تردید ہونا چاہیے لیکن کبھی کبھی پیچیدہ اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس میں اشتہاد کے نتیجے میں مختلف رائے علماء کی ہو جاتی ہیں تو ایک عام انسان کو علماء پر تنقید نہیں کرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ ان کی شخصیت ہی کو مجروح کر دے کیسے کیسے دیکھے اتنے بڑے عالم ہو کے بدعت کو سنت بول دیے اور بدعت پر عمل کرتے ہیں بداتی ہیں نو باللہ ایسا نہیں کہنا چاہیے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جس مسئلے میں بہت ساری دلیلیں اور اشتہار اور باریکیاں اور صحیح ضعیف کا مسئلہ آ جائے ایسے مسئلے میں انسان اپنا موقف بیان کر دے میرے نزدیک یہ سنت نہیں ہے جیسا کہ شیخمینتی نے کیا لیکن پھر اس میں نرمی برتے ہیں. ہاں علمی اعتبار سے جب گفتگو ہو بتا دے بھائی یہ صحیح نہیں یہ ضعیف ہے, یہ دلیل ایسی اور یہ دلیل ایسی ہے. میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے بتا دے لیکن اس کو جھگڑا نہ بنائے اس کو نفرتوں کی بنیاد نہ بنائے ایک علمی مسئلے کو علمی اختلاف کو علمی حدود ہی میں حل کرنے کی کوشش کریں اس کو جنگ و جدل اور دشمنیاں اور نفرتوں کا ماحول بنانے کا ذریعہ نہ بنائے یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے اخیر میں اس باب میں ایک اور آ, روایت ہے جو جس سے بھی دلیل بعض اوقات لی جاتی ہے وہ کیا ہے اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی ایک دوسری کتاب الادب المفرد میں روایت کیا ہے آ, حدیث نمبر چھ سو نو پر ان ابی وہو وہب ابو نائم وہب کہتے ہیں تو ابن عمر وابن الزبیر وبن زبیروانی یودیرانی علی حرسین ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما دونوں کے دونوں کو دیکھا یدعانی دونوں کے دونوں دعا کر رہے تھے میں نے دونوں کو دعا کرتے میں نے دیکھا علی دیرانی وہ اپنے ہاتھ چہرے پر اس طرح سے پھیرتے تھے یدیران یعنی دائرہ سے بنا ہوا ہے دارا دارا اس طرح کہ اپنے چہرے پر ہاتھ جو ہے اس طرح سے یعنی کرتے تھے تو اب یہاں پر اس روایت سے باز نے دلیل لی ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے اس لیے کہ شیخ الالبانی کہتے ہیں زیف الاسناد اس کی صنعت ضعیف ہے فی محمد ابن فلیح ان ابی اس روایت کو محمد ابن فلیح نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہتے ہیں کہ فیمف اور دونوں میں کمزوری ہے دونوں میں ضعف ہے مزید یہ کہ یعنی اس روایت میں سراہت نہیں ہے اس بات کی کہ دعا کے ختم پر چہرے پر ہاتھ پھیرا جائے اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہے ایک تو یہ بھی احتمال ہے کہ وہ چہرے کے سامنے ہی رکھ کے دعا کر رہے ہوں اور اس طرح سے مطلب چہرے کے سامنے رکھ کے دعا کرنے کو راوی نے اس طرح سے کہا کہ اپنے چہرے پر ہاتھ جو ہے اس طرح سے کر رہے تھے یا یہ بھی مراد ہے کہ دعا کے دوران ہی چہرے پر ہاتھ رکھ لیا ہو تو اگرچہ سند بالکل اس کی ضعیف ہے لیکن اگر صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے تو جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ کیا ہے دعا کے دوران کی بات نہیں ہے یو دیران میں استمرار ہے اور یدوران میں بھی استمرار ہے دونوں میں استمرار ہے دعا کر رہے تھے اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے اس طرح کا معنی بھی لیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ سند ضعیف ہے اس لیے اس کو بھی ہم استدلال میں نہیں لائیں گے کہ دوران دعا آدمی کرے اگر سند صحیح ثابت ہوتی تو کرتے لیکن اس سے بھی استدلا مناسب نہیں لگتا ہے اس لیے امام البخاری نے بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں انہوں نے اس کو دلیل نہیں بنایا ہے تو اس سے دعا کے بعد والے مسئلے پر دلیل لینا ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ دعا کے ختم کی اس میں کوئی دلیل نہیں ہے اصل مسئلہ تو وہی ہے کہ دعا کے ختم پر چہرے پر ہاتھ پھیرے جائیں دعا سے فارغ ہو کر ہاتھ پھیرے جائیں یہ تو دعا کے دوران کی بات ہو رہی ہے لہذا اس سے بھی دلیل لینا مناسب نہیں ہے تو خلاص کلام یہ کہ دعا میں دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھوں کا پھیرنا اس کے لیے کوئی سری قوی دلیل نہیں ہے بعض لوگ بہت سارے میں بحث کرتے ہیں صحیح سری حدیث ہم کو چاہیے ایسے لوگ اب ایسے مسئلے میں اپنا اصول بھول جاتے ہیں بہت سارے لوگ مناظروں میں اور یہاں وہاں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہم کو ہر مسئلے میں آپ کے پاس سے حدیث چاہیے صحیح بھی ہونی چاہیے اور صریح بھی ہونی چاہیے آپ آپ لوگوں دیکھیں گے کہ پھر اس طرح کے مسائل میں وہ ایسی حدیثوں سے دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو صاف صاف ضعیف ہوتی ہیں لیکن پھر اب یہاں اپنا اصول بھول جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آدمی کو ہر معاملے میں اصول پر قائم رہنا چاہیے تو یہ ایک حدیث ہے جو ہم نے دیکھی جو دعا کے تعلق سے تھی اور دو حدیثیں تھیں ابن حجر نے دونوں حدیثیں ذکر کی ہیں اور اس میں دعا کے تعلق سے مسئلہ موجود ہے آدمی دعا کرے ہاتھ چھوڑ دے مسئلہ نہیں یعنی اگر کسی کو عجیب لگتا ہو جس پہلے سے عادت رہی ہو چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی ہم سختی سے تو رد اس نہیں کریں گے لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ ثابت نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے کہ سے پرہیز کریں مزید یہ اور اگر کوئی آدمی سلف کی اقتدا میں کے بعد سلف نے کیا ہے تو اس عید پا کر اگر کرتا ہے تو اس کو سختی سے رد بھی نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ شیخ ابن فیمن نے یہ بات کہی ہے آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر سترہ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑنے کی فضیلت موجود ہے پچھلے کچھ باز درو سے پہلے ہم نے یہ حدیث اس بات میں دیکھی تھی کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے تو وہ مجلس کیسی ہے اس میں انکار تھا اس میں تشدد تھی اس میں عید تھی لیکن آج جو حدیث ہم دیکھ رہے ہیں اس میں فضیلت ہے اس لیے وہاں پر فضیلت کی حدیث سے نہیں کی تھی تاکہ مناسب باب میں مناسب حدیث کے تحت وہ باقی حدیثیں بھی آ جائیں ابن حجر رحم الله فرماتے ہیں وان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بيوم القيامه اكثرهم عليا صلاه اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان ابن حجر کہتے ہیں کہ عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قربت والے وہ لوگ ہوں گے جو اکثر ہم جو درود پڑھنے میں مجھ پر درود پڑھنے میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوں جو زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے اس حدیث کو امامتی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے اور شیخ بانی نے بھی صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 1668 پر کہا ہے کہ یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے ایک اور روایت جو امام البحقی نے روایت کی ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے جو مزید اس کی تقویت کا ذریعہ بنتی ہے فرماتے ہیں کہ اکطیر علیہ امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اک فیرو من الصلاۃ فی کل یوم جمع ہر جمعہ کے دن مجھ پر خوب خوب درود بھیجو خوب خوب درود بھیجو ان سلا تھا امت ہی تو عورد علیہ فی کل یوم جمع اس لیے کہ میری امت میں سے ہر شخص کا درود جمعہ کے دن ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یعنی جو بھی آدمی جمعہ کے دن درود پڑتا ہے اس کا درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے انبیاء عالم برزخ میں حیات ہوتے ہیں وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے وہ برزخی زندگی ہے تو مجھ پر میرے امتی کا ہر جمعہ کو درود پیش ہوتا ہے جس نے بھی درود پڑا ہے پمن کا نا اختر احمیہ صلا کا نہ اقرب مِّنِّ تو ان میں سے جو بھی مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہوگا وہ میرے نزدیک مقام کے اعتبار سے زیادہ قریب ہوگا کا نہ اقرب منزل مقام کے اعتبار سے وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا خاص کر کے کون سے دن جمعہ کے دن جمعہ کے دن خوب خوب درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے درود کیا ہے جو نماز میں ہم پڑھتے اللہ مسلام محمد وعلی محمد کا مسلح اللہ آخری ہے یہ پورا درود ہے یا اگر مختصر پڑھنا ہے آدمی کو تو جیسے بعض اہل میں ذکر کیا بعض میں بھی آئے سلف سے کہ اللہ مسل محمد نبی اللہ مسل محمد با صحابہ سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ اس کو پسند کرتے تھے اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اللہ محمد النبیل امی اس طرح سے بھی آدمی درود پڑھ سکتا ہے یا جو بھی اس کے علم ہے اس کو پڑھے لیکن بنا بنا کے درود تاج اور یہاں وہاں کے درود بنا کے پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ نے جب خود پوچھا کہ ہم کیسے آپ پر سلاد بھیجیں تو آپ نے ان کو سکھایا معلوم کہ یہ چیز مشروع ہے لہٰذا اس کے لیے ثبوت ہونا ضروری ہے تو اس طرح سے درود نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جائے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے نسے کی روایت میں ہے کہ صحابہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے روایت موجود ہے تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ثابت نہیں ہے کوئی آدمی ایسا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں تو یہاں پر ایک اور حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو اس لیے کہ جمعہ کے دن جو مجھ پر خوب خوب درود پڑھتا ہے یا ایک عمومی بات ہے پمن کا نا اختار علیہ اس میں تعمیم ہے اس میں جمعہ کی قید نہیں ہے تو وہ مجھ سے سب سے زیادہ قربت میں ہوگا قیامت کے دن تو امام البحقین نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الجام صحیح الترغیب صحیح الترغیب اور حدیث نمبر 1673 اور حدیث حسن لغیر کی ہے تو اس سے درود کی فضیرت معلوم ہوتی ہے علماء نے کہا کہ ایک آدمی کیا درود جب پڑھتا ہے تو کیا اللہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرتا ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کے محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے محتاج ہیں تو یہ ہماری طرف سے سفارش نہیں ہوتی ہے بلکہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو درود میں گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں اور ہم ان احسانات کو ادا نہیں کر سکتے لہذا اے اللہ تو ہماری طرف سے اپنے نبی پر سلاد نازل فرما اور برکات سے آپ کو نواز تو گویا کے ایک مسلمان کی طرف سے یہ آجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ اے اللہ اے اللہ میں اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا نہیں کر سکتا آپ نے جو دین ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس و حسنا کے ذریعے سے دنیا میں ذلیل ہونے سے بچایا کہ آپ کی اقوال بھی ہمارے سامنے ہیں تعلیمات اور آپ کا عمل نمونہ بھی ہمارے سامنے ہے تو ہم کو گمراہ ہونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا اور بہترین زندگی جینے کا طریقہ سکھایا تو اللہ تو اس احسان کے بدلے تو اپنی طرف سے ہمارے یعنی ہماری طرف سے اللہ تو خود اپنے نبی پر احسان فرما آپ کے یعنی درجات کو بلند کر دے آپ کی تعریف کر اپنے فرشتوں میں اور آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما گویا کہ یہ بندہ دعا اللہ سے کرتا ہے اپنی آجزی کا اظہار بھی اس میں ہے اور اس میں تشکر ہے شکریہ ہے ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ تو اللہ ہماری طرف سے تو عطا فرما ہم اتنے عطا کر ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم نبی کو کچھ دیں تو, تو اللہ ہماری طرف سے یعنی اپنے نبی پر احسان فرما یہ بہت پیارا جذبہ ہے جو ایک مومن کا ہوتا ہے اس میں آجزی بھی ہے شکر گزاری بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی،, کی عطا کی رغبت بھی اس میں ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے وہ اللہ سے دعا کر اللہ فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر کر ثنا اللہ تعالیٰ ابو الرحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود کیا ہے اللہ تعالی کا مل اعلی میں یعنی مقدم فرشتوں کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا آپ کی یعنی مدح کرنا آپ کی تعریف بیان کرنا تو یہ آپ کا شرف ہے تو بندہ جب یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرشتوں میں کرتا ہے یہ نبی کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کو بھی عطا کرتا ہے اور ایک کے بدلے دس کیونکہ اللہ کے ہاں قاعدہ یہی ہے کہ الحسن تب آشر نے کی اس کے دس گنا ثواب دلاتی ہے تو اس حدیث کو امام البحقی نے روایت کیا جو میں نے ذکر کی سید ترغیب حدیث نمبر 1673 اور یہ حدیث حسن کی ہے بلکہ ایک انسان جب درود پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ فرشتوں کی دعا کا حقدار بن جاتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں میں مسلم یوسلی علیہ جو بھی مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے صلات بھیجتا ہے اللہ صلی عليه تعالی ما صلی جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں یہ نبی کے لیے دعا کر رہا ہے درود پڑھ کے درود دعا ہے اللہ سے اللہ صلیٰ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ سے سلاد کا نبی پر تو جب تک یہ اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں فل یوقل اول آپ کے فرما بندہ چاہے تو زیادہ درود پڑے یا پھر کم کر دے جتنا پڑتا تھا اس سے بڑھائیں یا گھٹائیں اب اس کی مرضی اس کو فرشتوں کی دعا جتنی چاہیے وہ دعا درد پڑے اور نہیں چاہیے ٹھیک ہے مت پڑو یعنی اب بتایا اس میں یہ انداز ہے بولنے کا کہ فائدہ تمہارا ہی ہے تم کو اگر فائدہ اٹھانا ہے درود پڑو اس میں تمہارا فائدہ ہے کہ فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے اور تم کم کرو گے تو تمہارے لیے کم ہوگا تم زیادہ کرو گے زیادہ ہوگا یعنی تمہاری بھی کوئی حد بندی اس میں نہیں ہے اس میں کوئی حد نہیں بتائے کہ اس سے زیادہ مت کرو تو آدمی جتنا چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے اس کے لیے فرشتے جب تک یہ درود پڑتا رہتا ہے فرشتے اس کے, اس کے لیے درود اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجا نے روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چوالیس حدیث حسن درجے کی ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ املاۃ حدیث میں کیا ہے یعنی الملائ... ملائکا اس پر سلاد بھیجتے ہیں کیا مطلب ہے ابن کفیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ املاۃ ملائے فرشتوں کا بندے پر سلاد بھیجنا فبیمان ادعا الناس و استغفا ان کا لوگوں کے لیے دعا اور استغفار کرنا ہے یعنی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ اس کی مغفرت کر دے اور اس کو خیر عطا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو بندے کے لیے ایک شرف کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود پڑنے کی وجہ سے وہ فرشتوں کی دعا کا حقدار بنتا ہے درود پڑنے پر اور بھی فوائد ہیں چار چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر نکلے پی بن نفسی اور بالکل آپ کا مزاج میں ایک بشاشت تھی ایک دم فریش لگ رہے تھے فی وجہ البشر اتنے خوش تھے کہ آپ کے چہرے سے آپ کی خوشی دمک رہی تھی آپ کے چہرے سے خوشی کا احساس ہم کو ہو رہا تھا البشر رسول اللہ کے رسول آپ آج صبح کو ایسے لگ رہے ہیں کہ ایک دم فریش ہیں اور خوش خوش ہیں اور آپ کے چہرے سے آپ کی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے بالکل آپ کے چہرے پر خوشی کے احثار بلکل نمائی ہیں قال اجل آپ نے کہا ہاں بلکل اجل اتھانی آتی من ربی عز وجل میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک پیغام لانے والا آیا تھا یعنی ایک فرشتہ آیا تھا فقال اس نے کہا من صل علیکہ من امتی کا صلاتا کتب اللہ لہو حشر حسنات اس فرشتے نے کہا اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہ میری امت میں سے اے نبی آپ پر یعنی آپ کی امت میں سے جو بھی شخص آپ پر درود پڑتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے سیات اور اس کے دس گنا مٹا دیتا ہے محو کا مطلب نام عمال سی غائب کر دینا مٹا دینا ورد عالیہ ہو اشر درجات اور دس درجے اس کے اونچے کر دیتا ہے ورد ہی مطلاح اور اسی کے بقدر یعنی دس درود خود اللہ اس پر بھیجتا ہے اس نے ایک بار درود پڑھا اللہ دس بار اس کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کے سامنے تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر ستاون اور حدیث صحیح ہے اس میں معلوم ہوا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں چار چیزیں نصیب ہوتی ہیں نمبر ایک دس نیکی ملنا نمبر دو دس گنا مٹا دیے جانا اعمال سے نمبر تین دس درجے بلند ہو جانا اور نمبر چار اللہ تعالیٰ کی تنا کا مستحق ہونا اللہ کی طرف سے سلاد کا دس مرتبہ سلاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے ہوتا ہے تو یہ چار فائدے درود میں ہیں عجیب بات یہ ہے کہ فائدہ امت کا اور خوشی نبی کو ہو رہی ہے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم خوش کیوں تھے اتنے خوش تھے کہ آپ کے چہرے سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا کہ کبھی آدمی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اپنی خوشی کو چھپا نہیں پاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی دیکھتے ہیں کسی کو ہوتے ہیں کیا بات ہے بہت, بہت خوش دکھائی دے رہا ہے, کیا بات ہے اس کے چہرے سے خوشی نمایاں ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کیوں ہو رہی ہے دنیا کا خزانہ مل گیا دنیا میں مال و دولت اور یہاں کے مال و اسباب مل گئے نہیں آپ کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خیر نصیب ہوئی اس پر آپ خوش ہوتے تو یہ ہمارے نبی کا حال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خیر کے لیے آپ ہمیشہ یعنی حریث رہتے تھے اور اگر کوئی خیر امت کو نصیب ہو گئی تو آپ اس پہ خوش ہوتے تھے آپ کی خوشی یعنی آپ کے سینے میں سما نہیں پاتی تھی چہرے سے اس کا اظہار ہوتا تھا ہم کو کتنا احسان ماننا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کتنا خیال رکھنا چاہیے آپ کی سنتوں کا آپ کی تعلیمات کا اور کتنا آپ پر درود پڑنا چاہیے دنیا کی در در کی اول فال فضول باتیں ہم لوگ کتنی کرتے ہیں کتنا یاد رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو اور کتنا اس پر شکر شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالی سے آپ کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کتنا کرتے ہیں آپ پر کتنا درود پڑتے ہیں تو یہ بھی سوچنا چاہیے اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے دعوے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اور سب چیزیں یہ چیزیں واقعی کچھ کام کی نہیں ہے. انسان کی زندگی میں حقیقت ہونی چاہیے بس تکلفات اور جھوٹی باتیں اور مکاریاں نہیں ہونا چاہیے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا اس میں چار فائدے ہیں اور ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں اور آج کے درس کی میں سمجھتا ہوں آخری حدیث ہوگی درود پڑھنے میں فکر و غم سے نجات بھی ہے یہ شاید بہت سارے لوگوں کو معلوم نہ ہو یا اس کی حدیث یا دلیل معلوم نہ ہو تو آج دیکھیے یہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے یہ کوئی آدمی اگر فکر میں مبتلا ہے فیوچر کے بارے میں ٹینشن میں ہے کیا ہوگا معلوم نہیں امتحان ہیں یا معاشی مسائل ہیں گھریلو مسائل ہیں بیماری ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے آگے کیا ہوگا نہیں معلوم یا ماضی میں جو نقصان ہوا ہے یا جس پریشانی میں اس وقت میں ہے اس کا دکھ نقصان کا تکلیف کا دکھ انسان کو ہے کسی کے کھونے کا شخص ہو یا چیز ہو یا کچھ اور ہو اگر اس کے دل میں دکھ ہے اس کا علاج کیا ہے تو فکر و غم سے نجات کے اسباب اور وسائل میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پڑے ہیں کیسے آئیے دیکھتے ہیں عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جی صحابی ہیں کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذہبتلث ذهبت, اللیل قام فقال یا ایہا الناس اذکر اللہ اذکر اللہ جاعت الراجفہ تتبعہ الراجفہ جا الما تبی معافی کہتے ہیں کہ جب رات کے دو تہائی رات گزر جاتی کہ رات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں اس میں سے دو ختم ہو گئے اور آخری تہائی حصہ باقی رہا جس میں اللہ رب العالمین کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا کی طرف تو کہا کہ اس وقت آپ قیام اللیل کے لیے اٹھتے ہیں یا الناس اور آپ کہتے اے لوگو اے لوگو اذکر اللہ اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو جا الراجفہ سب یعنی ہلا دینے والی آ رہی ہے یعنی قیامت قریب ہے کہ ساری دنیا کو جو ہے بالکل ہلا کے رکھ دے گی ایسی چنگھاڑ ایسی چیخ ہوگی کہ سب سے سب کچھ لرس جائے گا یا بالکل اس سے سب کچھ ختم ہو جائے گا جا الراجفہ تتہ را جس کے بعد اس کے بعد آنے والی دوسری چنگاڑ ہوگی سورخوں کا جائے گا تو ایک را, یعنی راجفا ہے اس کے بعد والی ارا ردیف سے ہے پیچھے آنا ارجفا کا مطلب ہے بالکل تو جا راجا تتوہ را یعنی قیامت کے دن سورفوں کا جانا پہلا سورخ دوسرا سور جا الموت اس سے پہلے کیا جا بما بیمافی یا الموت بما فيه موت آ رہی ہے اور موت کے اندر جو سختیات ہیں وہ بھی آ رہی ہے۔ موت آ رہی ہے اور موت کے ساتھ وہ سارے معاملات جو موت کے ہیں وہ سب آ رہے ہیں۔ قال عبيد حضرت عبيد رضی اللہ تعالی کہتے ہیں عبيد بن کعب قلت یا رسول الله میں نے کہا اللہ کے رسول انی اکثر الصلاۃ عليك میں خوب خوب آپ پر درود پڑھتا فکم اجعل لك من صلاۃ میں آپ پر یعنی درود پڑنے میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ رکھوں یعنی ان میں اک فرسل میں آپ کے لیے خوب خوب دعائیں کرتا ہوں جب میں دعا کرتا ہوں تو آپ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں میں تو میں اپنی دعا میں کتنا حصہ پر درود کا رکھوں یہی معنی علماء نے ذکر کی ہے کالا ماش آپ نے کہا جتنا تم چاہو جتنا تم چاہو کالا قلت آپ نے پوچھا ون فورتھ چوتھائی حصہ یعنی چار حصوں میں سے ایک حصہ ہمارے کچھ بڑھا دو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوگا کہا آدھا شیخ تمہاری مرضی فن زد کا فہو خیر الک لیکن اس سے زیادہ اگر تم دعا کرو میرے لیے یعنی درد پڑو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہوگا کالا دو تو اپنی دعا میں سے دو تہائی آپ کے لیے رکھوں میں کالا معاش تمہاری مرضی جتنا تم چاہو تم جو چاہو کر سکتے ہو فعم ضد خیم الکھ لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے کل تو اج الخا سلاطی کل کہا کہ اللہ کے رسول ساری کی ساری دعا آپ کے لیے رکھ دوں آپ کے لیے پورا دعا یعنی آپ پر ہی درد پڑتا رہو آپ ہی کے لیے اللہ سے دعا کروں کہ ادن تک, فی... تک فا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا ایسا کرنا اور تمہارے سارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے تمہاری ساری فکروں کے لیے کفایت اس میں ہو جائے گی اور تمہارے سارے گناؤں کے لیے یہ مفرت کا ذریعہ بن جائے گا امام ترمیدی نے اس کو روایت کیا ہے ترمیدی میں حدیث نمبر دو ہزار چار سو ستاون پر حدیث, موجود ہے. حدیث حسن درجے کی ہے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا ادن یقفیق اللہ دنیا و حمل آخر اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا دنیا اور آخرت کی فکروں کے مقابلے میں ان ساری فکروں سے اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے دے گا تو معلوم آ کے بہت ٹینشن بہت ٹینشن والی قوم آج ساری دنیا سے ہی ہے پریشان بہت ٹینشن ہے بھائی تو یہ جو ٹینشن ہے دنیا کے کسی کو آخرت کا بھی ہے لیکن آدمی پریشان ہے اسٹریس اور انگزائٹی اور نجانے جانے کتنے الفاظ انگلش کے ہیں سارے گھوم پھر کے ذہنی پریشانی پر ہی آتے ہیں تو یہ جو پریشانی ہے تو اس کے لیے عشا خلد بانی کو فرصلاً نبی میں ذکر کیا ہے. اور یہ روایت یعنی مرسل صحیح ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی فکریں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں اس کے نین حرام کرتی ہیں اس کے کھانے کی لذت اڑا دیتی ہیں اور ساری خوشیوں کے باوجود بھی وہ خوش نہیں رہ پاتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے اس کے علاج میں کئی اسباب ہے جس میں سے ایک سبب ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے تو علماء نے کہا کہ یہ کس تبار سے شیخ البانی اور بہت سارے علماء نے کہا پچھلے علماء میں سے بھی اہل علم کہ ابئی اب قاب رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک وقت تھا اور اس وقت میں وہ خوب خوب دعا کرتے تھے اور اس میں اپنے لیے خاص دعائیں کرتے تھے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ میں جو دعا کرتا ہوں میرا ایک خاص وقت ہے تو اس میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں تو کتنا کروں اور کتنا آپ کے لیے ضرورت پڑھوں تو آپ نے اس طرح سے بتایا ابن طیمی رحمتہ اللہ علیہ کی مستقل اس کتابان پر ہے جس میں انہوں نے بات بتائی کہ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کے اپنے مسائل اللہ تعالیٰ اس کے حل کر دیتا ہے کیونکہ اس نے فرشتہ بھی تو ہے ایک آدمی اپنے بھائی کے لیے جب مانگتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے کہ اللہ اس کو بھی اسی کے مثل دے تو یہ تو عام مسلمان کے لیے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی درود پڑ رہا ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں ملے گا اس کو یہ کیسے محروم رہے گا اللہ کے اتنے مقرر بندے کے لیے وہ مانگ رہا ہے اللہ سے دعا کر رہا ہے تو ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ کر یہ محروم کیسے رہ سکتا ہے تو اس حدیث سے یہ اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا ہے وہ محروم نہیں رہتا ہے اور اس کے فکر و غم کے لیے یہ چیز نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی لیے دعا نہ کریں گھر والوں کے لیے نہ کریں اور سب چھوڑ کے صرف درود پڑے یہ معنی نہیں ہے کسی نے بھی یہ مطلب نہیں لیا ہے میرے علم کی حد تک علماء میں سے سب نے یہ بتایا کہ ایک خاص تھا جس میں وہ دعا کرتے تھے اس میں سے کتنا آپ کے لیے کریں باقی اوقات میں تلاوت ہے ذکر ہے درود ہے استغفار ہے اور اس کے علاوہ دعائیں ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ خاص وقت ان کا تھا اس میں وہ دعا نے لیے کرتے تھے تو اس میں سے آپ کے لیے کتنا رکھوں آپ نے بتایا کہ سب میرے لیے کرو گے تمہارا سارا مزلحال ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درد پڑھنا ہماری دنیا اور آخرت کی فکروں کے لیے علاج ہے اور دوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جاننے کی توفیق دے اور آپ پر خوب خوب درود پڑھنے کی توفیق دے اسی طرح سے آپ کی تعلیمات کو پر سیکھنے اس پر عمل کرنے اسے عام کرنے کی توفیق دا فرمائیں آپ کی باتوں پر ایمان لانے اور آپ کے حکموں کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق دا فرمائیں جزائیک اللہ خیر جائے جی. اللہ تعالیٰ کو جزائیک خیر عطا کرے اور تمام سامین کا ہم مشکور ہیں جزائیک اللہ خیر انشاءاللہ عزیز پھر اگلی ہفتے جناخت بھی اسی دن پر انشاءاللہ جزائیک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت. وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ